محمد ہوبن وسلی اللہ رسول الکریم اما بعد آباد فاؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و یسرلی وحلل وحل القتم بلسانی یقبح قولی کسی <تصفح> نے سوال کیا ہے کہ میں بہت عرصے سے مصنون روٹین بنانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر کامیابی نہیں ہو رہی جلد سو جاتی ہوں چھ سات گھنٹے کی نیند کے بعد بھی اٹھنے کے وقت موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے خواہ الارم لگا ہو یا کوئی ضروری کام رہتے ہوں یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی آخر وقت تک ڈیلے کرتی رہتی ہوں مناسب رہنمائی کر دیں کیونکہ اپنی سادت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور بہت سے کام رہ جاتے ہیں ہر وقت لیٹ رہتی ہوں اصل میں ہم یہی روٹین بنانے ہی کی کوشش کر رہے ہیں اور موٹیویشن تبھی ہوتی ہے جب آپ کو اس کے اینڈ ریزلٹس کا پتہ ہو آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو آپ کے اندر موٹیویشن نہیں آتا اگر آپ کو جنت کی اور جہنم کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو تو میرا خیال ہے کوئی بھی جنت کے لیے کوشش نہ کرے اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کرے دنیا میں جب پتہ ہے کہ اچھے کاموں کا نتیجہ جنت کی صورت میں ملے گا اور برے کاموں کا نتیجہ جہنم کی صورت میں ملے گا تب انسان کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور مجھے ہمیشہ, ہمیشہ ہمیشہ کا سکھ پانا ہے تو موٹیویشن آتی ہے لیکن جب ہم ان ریزلٹس کو اور ان نتیجتن ملنے والی اجر ثواب یا دکھ تکلیف ہے اس کو بھول جاتے ہیں تو موٹیویشن بھی ختم ہونے لگتی ہے جب اپنے گول پہ نظر ہوتی ہے تو انسان مسلسل اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے لگن سے چلتا رہتا ہے اور جہاں یا تو بھول جائے اور یا پھر اس پر یقین نہ ہو ایمان بیسیکلی یقین ہے نا یقین پر عمل کا نام ایمان ہے پہلے علم آتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر یقین پختہ ہوتا ہے اور یقین جب ہمارے عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے کہتے ہیں علم جب یقین کے اس حد کو پہنچے جہاں سے آدمی کا عمل بدلنا شروع ہو جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں تو اگر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں تو موٹیویشن تو نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری کرتے ہوئے اگر تین یا چار گلاس پانی پہلے پی کر سحری کر لیں تو کیا یہ بھی نقصان دہ ہے یہ نقصان دہ اس لیے نہیں ہے کہ عام روٹین میں ہم جب صبح تین چار گلاس پانی پی لیتے ہیں خالی پیڑ تو بہت دیر تک ناشتہ نہیں کرتے اور اگر ہم شہری کے وقت, وقت کم ہوتا ہے ہم اگر پانی پی بھی لیتے ہیں اور سحری کر لیتے ہیں کچھ دیر کے بعد تو چونکہ ہمیں کھانے کو بھی کافی کچھ مل چکا ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں ویکنیس نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ کھانا اگر بھوک لگی ہو تو کھانا چاہیے اور میں نے سنا ہے کہ رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے تو ایسے میں اگر رات کو بھوک نہ لگی ہو تو کھانا نہ کھائیں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا تو دودھ پی کے سو جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیٹ بھر کر ہی جو کھانا کھایا جاتا ہے وہی کھانا دو تین بائٹ بھی لے لیں تو وہ کھانا ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں تاکہ صبح اٹھ کر پھر آپ ناشتہ پراپر کر سکیں کیونکہ رات کو اگر بلا وجہ آپ کھانا کھا کر سو جائیں تو صبح اکثر ناشتے کو دل نہیں چاہتا تو جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا کھائیں بھوک سے زیادہ کھانا نہ کھائیں مگر کھانا کھانے کو اگر دل نہیں چاہتا تو دودھ کا ایک گلاس بھی کافی ہے کہتے ہیں سنگل ڈش میں وہ ڈشز بھی آتی ہیں جن میں مختلف سبزیاں اور گوشت دال وغیرہ مکس کر کے پکائی جاتی جیسے پالک گوشت الگ, الگ الگ پکائیں اور پھر ان کو کھائیں تو ان کو مکس کر کے پکانے سے کیا ایک ہی ڈش کنسیڈر ہوگی لگتا ہے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں دیکھیں کہیں آپ میٹھا اور نمکین تو نہیں مکس کرتے نا چاول اور روٹی تو مکس کر کے نہیں پکاتے تو جب ایک چیز پکی ہے تو وہ سنگل ڈش ہی ہے اور اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ڈشیز ہیں ان میں بھی تو کتنی کتنی چیزیں مکس کی جاتی ہیں ابھی ایک نئی ڈش آنے والی ہے آپ کے ملک میں کیونکہ ابھی یہاں پر میں نے عام طور پر نہیں دیکھا امریکہ میں جہاں جاتے تھے وہ ڈش سامنے آ جاتی تھی تو دل بہت کڑتا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ جب ہم دوسروں کے اس پہ چلتے ہیں نا چلن پہ تو اپنی بھول جاتے ہیں کہ ایک ہی ڈش میں چاول بھی ہوتے ہیں گوشت بھی ہوتا ہے نوڈلس بھی ہوں گے سبزیاں بھی ہوں گی اور پھل بھی ہوں گے اور ان سب کی لیئرز لگی ہوتی ہیں تو آپ اس کو ایک ڈش کہیں گے ہاں اگر سبزی کے اندر گوشت ڈالا ہے یا گوشت کے اندر سبزی ڈالی ہے تو ایسا کرنا اس لیے آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اور چکندر کا کھانا ملاوا کدو کے ساتھ گوشت پکاوا بڑا پسند فرماتے تھے تو یہ سنگل ہی ڈش شمار ہوگی اور خالی کدو گوشت تو آپ نہیں کھائیں گے ظاہر روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کو سنگل ڈش کہا جائے گا لیکن اگر ایک ہی وقت میں بہت سی سبزیاں ڈال کے پکانا یعنی اگر آپ ایک سے دو یا میکسیمم تین سبزیاں ملا بھی رہے ہیں تو ان کے آپس کے خواص جو ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں یعنی کہ ایسا کمبینیشن ہو جو آپ کی طبیعت کو خراب کرنے والا نہ ہو مثال کے طور پر ہمارے ہاں آلو گوبھی پکایا جاتا ہے دونوں ہی بادی چیزیں نا ایک ڈش ہے نا ہمارے ہاں اب وہ کھا کے کیا آپ ضرور اچھا محسوس کرتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے 99% اس کو اچھا نہیں فیل کرتے کھانے کے بعد اگرچہ مزہ آتا ہے کھانے کا ٹھیک تو اس قسم کے کامبینیشن نہ رکھیں ہاں اگر گوبھی کے ساتھ آپ گاجر یا گوشت یا کچھ اس طرح کی چیز ملا لیں تو میرا خیال ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ بدل جائے گی یا آلو کے ساتھ مٹر بہتر ہیں حالانکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ کی طبیعت کو کون سی چیز بھاتی ہے یا اچھی لگتی ہے اس کے مطابق کمبنیشن بنائے مٹر اور گاجر کے ساتھ اگر تھوڑے سے آلو ڈالنی ہے تو اتنا حرج نہیں ہے بلکہ ایسی سبزیوں میں اگر آپ تھوڑی سی میتھی ڈال دیا کریں فریش میتھی تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ گوبھی کے ساتھ میتھی ڈال کے پکائیں کبھی تو بہت ہی مزہ بھی دے گی اور بہت اچھا کمبنیشن بھی ہے اور گوبھی کی جتنی بادھیت ہے وہ ساری میتھی کے ذریعے ختم ہو جائے گی اور بڑے بڑے حکیموں نے یہ کہا ہے اس میں آپ کی بک میں بھی لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو وہ اپنا زیور بیچ کر بھی میتھی کھانا شروع کر دیں یعنی اگر ان کے پاس پیسے نہ بچیں اب وقت آ گیا نا ایسا کہ جمع پونجی ختم ہو جائے یا اتنی ارننگ نہ رہے تو پھر بچا ہوا سونا جو ہے وہ بیچ بیچ کے لوگ کام چلا آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اگر میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو سونا بیچ کے بھی میتھی کھائیں میتھی اتنی فائدے والی چیز ہے اس کا کعوا اس کا سالن اس کا چاول کے ساتھ میتھی کا بہت اچھا کمبنیشن ہے ہر بادی چیز کے ساتھ جہاں آپ کو لگے کہ یہ بادی چیز ہے اس میں میتھی ڈال دیں بہت خوبصورت خوشبو ذائقہ اور مزہ اس کا اور ہاضمے میں بہت آسان ہو جائے گا وہ کھانا جس میں آپ میتھی ڈالیں گے اور میتھی کچی بھی سلاد کے اندر رکھی جا سکتی ہے جیسے آپ چائے کی پتی یا سبز ہیں طرح ایک میں ایک اس تازی میتھی کی ڈال کے کعوا بنائے تو بہت مزے کا کعوا بنے گا اور اگر آپ کو کسی چیز کے ساتھ بادی فیل ہونا شروع ہو گیا ہے گیسٹرک پرابلم ہو گیا ہے تو اسی میتھی کا کعوا آپ پیے فوراً بادی ختم ہو جاتی ہے گیسٹرک پرابلم سالو ہو جاتا ہے ہی یہ کہتے ہیں ہم آئل کو ری یوز کرتے ہیں اور ہر دفعہ استعمال پر بدلتے نہیں اس کے کی کیا نقصان نقصانات ہیں اور کیا ایک دو دفعہ ہمیں ری یوز کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں جیسے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کڑھائی میں آئل ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور ہر دفعہ جب بھی چپس بنانے رکھتے ہیں تو اسی آئل کو یوز کر لیتے ہیں یا فرائنگ پین میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور بار بار اسی منڈے انڈے فرائی کرتے رہتے ہیں اس کے کافی نقصانات ہیں اور ایک دفعہ جب ایک چیز پک جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا انہوں نے کبھی پکی ہوئی چیز کو دوبارہ گرم کر کے نہیں کھایا یہ لوگوں نے آبزرو کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی انسان کو یوز کرنی پڑ جائے مگر رسول اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ کھانے کو کبھی دوبارہ گرم کر کے کھائیں اور اگر ہم بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو بہت سے غریبوں کا بھلا ہو جائے یہ ہی کہتی ہیں کہ کیا ڈبے والے دودھ کو بھی قدرتی دودھ استعمال کرنے کے برابر کہہ سکتے ہیں یا بالکل نہ پینے سے بہتر ہے ہمارے گھر میں زیادہ تر ڈبے کا دودھ آتا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اس لیے نہیں پیتی آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق کوشش کریں کہ تازہ دودھ ہی لیں کیونکہ جو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اگر آپ کو اس کا میں فارمولا بتا دوں تو آج کے بعد آپ توبہ کر لیں گے اور پھر گھروں میں پروبلم کریٹ کریں گے اور اس کا بلم مجھ پہ آئے گا جی پیسٹیسائڈس ہیں بیسیکلی یا ایسے کیمیکلس جو ہم خوراک میں بھی یوز کرتے ہیں جیسے پرزرو کرنے کے لیے تو میت کو پرزرو کرنے کے لیے جو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے زندہ چیز ہے نا دودھ تو زیادہ دیر نہیں رہتی نا مر جاتا ہے پھٹ جاتا ہے نا اگر زیادہ دیر رکھا جائے تو اس کو مزید زندہ رکھنے کے لیے وہی چیز یوز کی جاتی ہے جو ایک مردہ جسم کو پرزرو کرنے کوشش یہ کریں کہ تازہ دودھ پیئیں کیونکہ اس کے اندر جتنی گندگی ہے اور جتنے زہریلے اثرات ہیں وہ کینسر پیدا کر رہے ہیں ٹیومرز پیدا کر رہے ہیں پالیسسٹک اووریز پیدا کر رہے ہیں بہت سی بیماریاں اوبیسٹی پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے جسموں کو لاغر اور تھکاوا بنا رہے ہیں ان ہمارے اندر وہ فریشنیس نہیں آتی جو ایک تازہ چیز پی تازہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تازہ دم ہو جائیں فریج کی رکھی ہوئی چیز فریزر کی ڈبوں میں پیک چیزیں پرزروڈ چیزیں اس کا مطلب ہے کہ بس آپ بھی مشکل سے جیتے رہیں اگر آپ کو یہ فارمولا سمجھ آ گیا تو آپ کو اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے ایلوپیتھی میں تو مختلف دوائیں ڈاکٹر مکس کر کے دے دیتے ہیں لیکن ہومیوپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ گولیوں کے ساتھ ڈراپس بھی دے دیتے ہیں تو کیا یہ بھی کمپاؤنڈ میڈیسن ہو جائے گی اور دوسرا سوال یہ کہ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کا نقصان تو نہیں جی کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد تک بہت ٹھنڈی چیز یا بہت گرم چیز آپ کے میدے کو کمزور کر دیتی ہے بس چائے اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ نے پینا ہی تو کعوا پی لیں وہ پھر بھی پیا جا سکتا ہے مگر بہت گرم نہ ہو تو اچھا ہے گرین ٹی ہو چاہے بلیک ٹی ہو دودھ اگر اس میں نہیں ڈالا تو اتنا ہارمفل نہیں جس پتی میں دودھ ڈال دیا وہ ہارمفل ہے لوگ کہتے ہیں نا اچھا دودھ پتی تو ٹھیک ہے نا وہ دودھ پتی زیادہ نقصان دہ ہے اس چائے سے بھی جو آپ پانی ڈال کے بناتے ہیں اور پھر دودھ کا بالکل نہ ڈالنا مناسب ہے بہ اس کاوے کے کاوا بہتر ہے بغیر دودھ کے دودھ الگ پئیں کاوا الگ پئیں دودھ کے ساتھ اس کا ایسا کیمیکل ریئکشن ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے اچھا نہیں ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کے انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ بہت ہی ایمرجنسی کی کیسز میں ہومیوپیتھک ڈراپس دیتے ہیں ادروائز ہر بیماری کے ساتھ ڈراپس کی ضرورت نہیں ہوتی اور ڈراپس والی دوائیں عموماً ہارمفل ہوتی ہیں سوائے چند ایک بیماریوں کے جیسے اگر کسی کے پتھری ہے گردے میں تو ان کو ڈراپس دیے جاتے ہیں یا دل کی کوئی ایسی کرانک ڈیزیز ہے یا ایسی کوئی ایکیوٹ ڈیزیز بھی ہے جس میں ڈراپس کی ضرورت پڑتی ہے یعنی جان بچانے والی دوائیوں میں جہاں اور کوئی چارہ نہ ہو تب ڈراپس دیے جاتے ہیں ادروائز ہر بیماری میں ڈراپس نہیں دینے چاہیے اور اگر ایسے ڈاکٹرز جو نزلیں کھانسی اور ہر بیماری کے ساتھ ڈراپس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طریقہ علاج سے واقف نہیں ہے کیونکہ ہومیوپیتھی کا جو علاج ہے بیسیکلی وہ پروٹینسی پر مبنی ہے اور اس میں گولیاں ہوتی ہیں اس میں ڈراپس نہیں ہوتے ڈراپس صرف چند ایک بیماریوں میں کارگر ہیں باقی جو ہے وہ عموماً بیماریوں کو بڑھانے والے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ڈراپس لینے بھی ہیں تو دوسری دوائی کے ساتھ وقفہ کر کے لیں تو وہ مکسچر نہیں بنتا کیا شہد سے انسان موٹا بھی ہوتا ہے اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں پیئے شہد سے انسان موٹا نہیں ہوتا شہد سے انرجی ملتی ہے ایک طرح کا ٹانک ہے آپ کے جسم کی کمزوریوں کو پورا کرتا ہے انرجی بوسٹر ہے بیسیکلی ہاں اگر اس تو موٹا کرتا ہے پانی میں موٹا نہیں کرتا بلکہ کچھ کم ہی کرے گا دیکھیں جو سنت ہے اس کو سنت رہنے دیں باقی آپ علاج کے طور پر جو چاہیں کریں ٹھیک ہے سنت کو نہ بدلیں جب ایک چیز سنت کی معلوم ہوتی ہے تو فوراً شیطان آ کے ڈنڈی مارتا ہے اس میں اب یہ بھی ڈال لیں کوئی کہے گا لیمو ڈال لیں کوئی کہے گا ہم اس میں کچھ اور ڈال لیں نہیں جو سنت طریقہ ہے اس کو آپ پہلے استعمال کر لیں اس طریقے سے پھر علاج کے طور پر آپ جو لینا چاہیں لے لیں اس میں کوئی حرچ نہیں جب ہونٹ سردی گرمی یا ہر موسم میں پھٹتے ہیں اور منہ سے بو بھی آئے تو کیا کریں منہ سے بو آئے تو جو میں نے آپ کو سرکہ بتایا تھا فروٹ ونیگر پھلوں کا سرکہ اس کو اور شہد کو ملا کے ہم مزن ملا کے اپنے باتھ روم میں رکھ دیں باٹل میں اور دانت چمکانے کے لیے یعنی دانتوں کا میل کچل صاف کرنے کے لیے مسوڑوں کی پھلاوٹ پھلاوٹ سمجھتے ہیں سویلنگ مسوڑوں کا پھول جانا مسوڑوں سے خون آنا ماتھ السرس منہ سے بدبو آنا ان سب چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے ادر وائز منہ سے بدبو آنے کے لیے مسواک بھی بہت اچھا ہے اور مسواک کرتے وقت آپ کو پتا ہے کہ زبان کی جڑ پر بھی مسواک کیا جاتا ہے صرف دانتوں پہ نہیں کیا جاتا اور ہر موسم میں اگر ہونٹ پھٹتے ہیں اس کا مطلب آپ دودھ نہیں پیتے تو دودھ پیا کریں آپ کے ہوٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے آپ کو کسی بھی کیمیکل کے ہونٹوں پہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے ہاں, بالائی لیں, اچھا ہے ایک اور کمبینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں چہرے پہ یا ہونٹوں پہ لگانے کے لیے خاص کر آج کل کے موسم میں دو طریقے ہیں اس کے ایک ہے یہ ہم وزن ہی ہے شہد گلاب کا ارک اور سرکہ وہی پھلوں کا سرکہ شہد اور سرکہ ہم وزن لے لیں اور انہی کے برابر ان سے مراد یہ ہے کہ شہد اور سرکہ جتنی مقدار میں ہوگا مثلا دو چمچ ہے فرض کریں تو دو چمچ گلاب کا ارک ڈال دیں یعنی گلاب کا ارک دگنا ہے ان دونوں سے اگر ایک حصہ شہد ہے ایک حصہ سرکہ ہے تو دو حصے گلاب کا ارک ملا کر رکھ لیں رات کو سوتے وقت چہرے پہ ہونٹوں پہ پاؤں پہ ہاتھوں پہ لگانا چاہیں لگا کے سوئیں تین دن میں آپ کے تمام زخم تمام خردرا پن خشکی کریکس ہر چیز ہیل ہو جائے گی اور آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل بیبی سکن ہو جائے گی انشاءاللہ اور رنکلس بھی نہیں پڑیں گے اس کا بھی فائدہ ہے اور جن کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈس اور نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی اب بیوٹی پارلر کا خرچہ کم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہمارے ہاں بہت عرصے سے رائج ہے گلیسرین کے ساتھ ایک حصہ گلیسرین ایک حصہ لیمن جوس اور دو حصے گلاب کا ارک ایک یہ طریقہ ہے ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں اب ایسا نہ کریں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ساری چیزیں لکھے بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں پوچھیں وہ گلاسرین اور سرکے والا کون سا کمبینیشن آپ نے بتایا تھا تو ایسا نہ کیجیے گا یہ کہتے ہیں سبز پتی کا کہوا تقریباً روز ایک کپ پیتی ہوں تو کیا یہ صحت کے لیے درست ہے سبز پتی کا کہوا کوئی حرض نہیں اگر آپ نے ایک کپ میں دو سے تین پتے ڈالے ہیں تو اور اس کو بہت دیر تک پکایا نہیں ابلتے پانی میں اگر دو تین پتیاں ڈال کے آپ دم دے دیں تو اس چائے کی پتی کا کوئی حرض نہیں ہارمفل نہیں ہے لیکن بہت دیر تک کاڑے جانے والے کاوے نقصان دہ ہوتے ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا دودھ مالٹا اور کیلے سے بلغم بنتا ہے بلغمی مزاج والوں کے اندر بلغم بنتا ہے لیکن جن کا مزاج بلغمی نہ ہو ان کو مالٹا ہیلپ کرتا ہے بلغم کے خاتمے کے لیے کیلا اور دودھ عموماً سمجھا جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے کنجشن ہوتی ہے جیسے آپ کو مختلف چیزوں سے الرجی ہوتی ہے ایسے کچھ لوگوں کو کیلے اور دودھ سے بھی ہو جاتی है۔ تو ان کو بلغم اگر کرتا ہے دودھ تو اس میں دار چینی ڈال کے پئیں تو ان شاء اللہ بلغم نہیں بنے گی دار چینی چونکہ خشک مزاج ہے جس دودھ میں دال چینی اور تھوڑی سی لائچی اگر ڈال دی جائے بڑی لائچی کے دو تین بیج اور دار چینی تو اس سے ریشانی بنے گا اور گرم پیئے پیئے ایک بہت خوبصورت ٹپ ہے کسی بھی چیز سے اگر آپ کو ریشہ ہو کیونکہ بہت سے لوگوں کو چاول کھانے سے ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو پراٹھا کھانے سے ہو جاتا ہے کوئی بھی تلی بھی چیز کھانے سے گلے میں ریشہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ اگر روٹی کا ایک بائٹ سوکھی روٹی کا ایک بائٹ اینڈ میں لے لیں یعنی دودھ پینے کے بعد یا چاول کے بعد یا کسی بھی ایسی لیسدار چیز کے بعد تو ان کا گلا صاف ہو جائے گا اور اگر بھنے چنے ہوں تو کیا ہی بات ہے بھنے چنے تھوڑے سے چکھ لیں گلا بالکل کلیئر ہو جائے گا جن کے گلے میں بار بار بلغم مٹکتا ہے اور کنجیشن ختم نہیں ہوتی تو بھنے چنے ان کے لئے نعمت غیر مترکبہ ہیں اور اگر دو تین چیزیں مکس کر کے رکھ لیں تو آپ کے لئے ٹانک سے کم نہیں اس میں ایک خشخاص کے دانے بھنے چنے اور سونف آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے کہتے ہیں نا کہ جب زمین سے نکلتا ہے اور دیکھ نہیں پاتا اندھا ہو جاتا ہے تو سونف کے پتوں سے اپنی آنکھوں کو ملتا ہے تو وہ دیکھنے لگتا ہے تو اسی سے پھر قیاس کر کے سونف کو نظر کی کمزوری کے لیے جب یوز کیا جانے لگا تو بہت فائدہ پایا پڑھنے والے لوگ اس کے ساتھ اگر بادام کا بھی اضافہ کر لیں اور کشمش کا یعنی کبھی آپ بادام چکھ لیں کبھی اس کے ساتھ چنے اور کشمش کشمش اصل میں ان کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے ہے ٹھیک تو ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ الگ الگ کبھی چنے اور کشمش کبھی بادام اور کشمش کبھی خشخاش اور کشمش اور کبھی سونف اور کشمش یعنی ہر ایک چیز کے ساتھ آپ ایسے کر سکتے ہیں جیسے اپنے پاس وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا کھانوں والی ڈش اس میں الگ الگ ہو تو ایک سے دو چیزیں آپ چکھ لیا کریں لیکن سونف اگر ہر ایک چیز کے ساتھ بھی چکھ لیں تو کوئی حرج نہیں تو یہ آپ کے گلے کو صاف کر دیتی ہیں سونف بادام اور مصری کے ساتھ مصری سے اچھی ہے کشمش جو آپ کے اصاب کو بہت طاقت دیتی ہے آگے جب آپ انگور کے فائدے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انگور سے بنائی جانے والی کشمش کے بھی وہی فائدے ہیں جو انگور کے ہیں تو لہٰذا انگور بہترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے یعنی تین سردار پھل شمار کیے جاتے ہیں نا جن میں انجیر انگور اور انار تو انگور جو ہے وہ بہت عمدہ پھل ہے بہت سے لوگ جن کو تھکتے ہیں نا یہاں سے اعصابی کمزوری ان کے لیے انگور بہت بڑا ٹانک ہے کے عذاب سے مکمل اور حتمی نجات کیسے ممکن بنا سکتے ہیں صفائی ستھرائی سے اور روزانہ باریک کنگی کرنے سے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا تھا شہد اور سرکہ اور اس کے ساتھ اگر تیل ملا لیں جن کو زیادہ خشکی ہے جن کو خشکی کا مسئلہ نہیں ہے آئلی اسکن ہے تو ان کو صرف شہد اور سرکہ ہی کافی ہے ہم وزن اور اگر خشکی کا مسئلہ ہے تو ساتھ میں ہم وزن تیل بھی ملا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک گھنٹے بعد جب نہائیں نہاتے وقت باریک کنگی کریں اور یہ کہتی ہیں کہ کیا تاؤن کی بیماری آج کل کینسر کی صورت میں ہوتی ہے یا ایک بیماری ہے نہیں ایسا نہیں ہے تاؤن ٹاؤن ہے پلیگ ہے کینسر اور بیماری ہے تاؤن اور بیماری ہے کینسر وبائی مرض نہیں ہے تاؤن وبائی مرض ہے دونوں میں فرق ہے یہاں پر ایک سٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے جب سنا خالص دود کا تو دیکھیں کرنے والے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے انہوں نے گھر جا کے بتایا حالانکہ گھر والے فورسز کے لوگ تھے اس کے باوجود انہوں نے بھینسیں خریدی ایک خاص فارم ہاؤس بنایا میرا بادی آپ نے سنا ہوگا جی الیون کے آگے وہاں انہوں نے ایک جگہ لی اور وہاں پر پورا سیٹ اپ بنا کے گائے بھینسیں رکھی اور نہ صرف یہ کہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جی الیون کے بہت سے لوگوں کو بھی ان سے فائدہ پہنچتا ہے لیکن ان کا اصول ہے کہ جو اپنے دروازے سے قریب ہوگا ان کو ہم پہلے دیں گے اس لیے وہ ہم تک نہیں پہنچے ابھی تک کیونکہ ہم ایفیڈ میں ہیں اور وہ جی الیون میں ہیں تو کہتے ہیں اتنا ہی دودھ دیں گے جتنا کہ دودھ ہوگا تو اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ بھی یعنی جن کے لیے فیسلٹیز کی بات ہے یا ہم خیال بنانے کی بات ہے تو اگر کچھ لوگ یہ کام کریں کیونکہ اس کام میں برکت بھی بہت ہے تو یہ اپنا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ دودھ تو ملے مگر ہم کچھ خود نہیں کرنا چاہتے رنگوں والی جتنی غذائیں ہیں کینسر کی طرف لے کے جاتی ہیں جتنے کھانے پینے کی چیزوں میں رنگ ہیں تمام کے تمام نقصان دہ ہیں چاہے وہ زردے کے اندر ہیں کیک کے اندر ہیں پیسٹریز کے اندر ہیں بسکٹس کے اندر ہیں, کے اندر ہیں، کسی بھی چیز میں ہیں سونف میں ہیں یا سویٹس میں ہیں ٹافیوں میں ہیں کسی بھی چیز میں ہیں، وہ سب کے سب نقصان دہ ہیں اور سب کینسر کی طرف لے چلتے ہیں سب سے اچھا طریقہ ہے مسواق کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے جس سے آپ کی آنکھوں کی نظر بھی بہتر ہوتی ہے ٹانسلائٹس بہتر ہوتا ہے گلے کی خراش ریشہ منہ کی بدبو مسوڑوں کا پکنا منہ سے خواہ خا کا پانی آنا یہ سب کچھ مسواک سے ہی سلج جاتا ہے پیلو کی بھی بہت اچھی ہے مسواک آپ دیکھتے ہیں حرم کے باہر لوگ جو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کون سی مسواق ہوتی ہے سفید رنگ کی پیلو ہی ہوتا ہے نا سفید رنگ کی ہوتی ہے بظاہر دیکھنے میں وہ سخت لگتی ہے لیکن اگر اس کو پانی میں تھوڑی دیر ڈبو کے رکھے اور پھر اس کو آپ استعمال کریں تو سافٹ ہو جاتی ہے اور بالکل اس کا جو برش ہے یعنی کہ اس کے جو بال ہیں وہ برش کی طرح ہی ہوتے ہیں بہت اچھی صفائی کرتی ہے اور ہمیشہ جب اس واق کریں تو گلے میں بھی کیا کریں گلے کے اینڈ تک جہاں تک آپ کو پاسبل ہو تاکہ منہ کی بدبو سے بھی بچیں کہتے ہیں اگر ٹانگوں کی ہڈیوں میں پین ہو تو کیا کریں کوئی علاج بتا دیں کیونکہ بازوکاط اس وجہ سے اٹھنے بھی نہیں ہوتا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کمزوری ہے تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے بیسیکلی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی ڈیفیشئنسی جب ہوتی ہے تو یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں ایسے میں دھوپ ضرور لگوائیں جسم کو دودھ کا استعمال کریں اور ایکسرسائز کریں آئیے آگے چلتے ہیں فصل نمبر تیرہ پیج نمبر ایٹی ون طب نبی میں زخموں کا طریقہ علاج صحیح میں ابو ہاضم سے روایت ہے کہ انہوں نے سہل بن ساد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا علاج عہد کے غزوہ میں کیسے کیا گیا غزوہ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے اور خود چور ہو کر سر میں گھس گئی وہ جو نیزہ بنا ہوتا ہے نا آگے سے نوکیلا وہ آپ کے جبڑے میں گھس گئی تھی حضرت فاطمہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں خون دھوتی تھی اور علی ابن ابو طالب آپ کے زخموں پر پانی ڈھال سے بہاتے تھے ڈھالوین وہ جو مشک کا منہ بنا ہوتا ہے اس پر آہستہ آہستہ ہاتھ رکھ کے پانی بہایا یعنی زخم پر کبھی تیزی سے پانی نہیں بہانا چاہیے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں ڈبے میں پانی لے کے تیزی سے ڈال دیتے ہیں وہ زخم اور پھٹ جاتا ہے آہستہ آہستہ پانی بہانا چاہیے تاکہ زخم مزید نہ کھلے جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا دیا جب وہ راک ہو گیا تو آپ نے زخموں پر اسے چپکا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا چٹائی کون سی تھی کہتے ہیں گون کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے یہ ایک ایسا تنگا ہوتا ہے جس کے اندر ہول ہوتا ہے سمندر کے کناروں پر اگنے والی ایک گھاس ہے جس کے بہت بڑے بڑے ٹہنیاں ہوتی ہیں لمبی لمبی جھاڑو کی طرح جیسے ہمارے درب کا جھاڑو نہیں ہوتا اس طرح یہ بانس کے جھاڑو سے بھی بڑے بڑے اس کے تنکے ہوتے ہیں اس سے چٹائیاں بنائی جاتی تھیں اب تک بھی ہمارے پرانے گاؤں دیہاتوں میں جو مسجدوں میں چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں سافٹ والی اتنی موٹی موٹی جن کے کنارے چٹیا کی طرح بنے ہوتے ہیں اور اندر اس کے کچے ٹانکے سے ان کو سلائی کر کے ایک چٹائی بنائی جاتی ہے لمبی لمبی چٹائیاں بنی ہوتی ہیں اور ہمیشہ چوڑائی کے رخ پر بنائی ان کی ہوتی ہے اس کو گون کہتے ہیں اس کی جو اندر کی سکن ہے اندر کا جو حصہ ہے وہ بڑے خشک اور رواں سا ہوتا ہے جیسے کانا ہوتا ہے نا کانا کانا تو اندر سے فل کیا ہوتا ہے نا پورا بھرا ہوتا ہے اس کا اندر ہول ہوتا ہے ہوا گزرتی رہتی ہے اس کے اندر سے جیسے دب کے جھاڑو میں نہیں آتا اب دیکھیں اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے وائٹ جھاڑو جو ہوتا ہے اب تو استعمال نہیں کیا جاتا لیکن پہلے وہی جھاڑو استعمال کیا جاتا تھے کیونکہ ان سے صفائی بہت اچھی مٹی خوب اچھی طریقے سے سمٹ جاتی تھی اب اس کی جگہ پھول جھاڑو آ لیکن اسی طرح کی وہ شکل ہوتی ہے اس کو جب جلایا جاتا ہے خوب اچھی طرح جلا دیا جاتا ہے تو راک کے اندر کوئی ریزہ نہیں رہتا اس کا یعنی اس کا جو اتنی سوفٹ راک ہوتی ہے کہ جب زخم پہ لگائی جاتی ہے تو ایسا چپکتی ہے زخم کے اوپر کہ خون بند کر دیتی ہے لیکن آسانی سے اتر بھی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے مثلاً اگر آپ کوئی اور ایسی چیز لگا دیں مثلاً سکا ٹریل لگاتے ہیں یا کوئی اور ایسی دوائی لگاتے ہیں اس کو زخم کو خوش کرنے کے لیے تو اس کو بعد میں دھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے خون کو جذب کر لیتی ہے نالیوں کو بہت بہترین طریقے سے بند کر دیتی ہے خون کا فلو کم ہو جاتا ہے اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے لگانے سے زخموں پر کسی قسم کی خراش بھی نہیں ہوتی انفیکشن نہیں بڑھتا کیونکہ اس کی تاثیر بھی چھنڈی ہے کیونکہ منہ جہاں زخم ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے یا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو جب ہیلنگ کا وقت آتا ہے تو اس میں بہت جلن ہوتی ہے اس کی وجہ سے زخموں میں جلن بھی نہیں ہوتی تو یہ ایک طریقہ اپنایا گا جیسے سر میں چوٹ لگتی ہے تو ایک دم ہڈی بازو کا کریک ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے یا زخم ایسا لگتا ہے کہ اچھا خاصا وہ کھل جاتا ہے تو کھلے ہوئے زخموں میں اس گون کی راکھ بھرنا بہت ہی عمدہ علاج ہے فرسٹ ایڈ ہے اس کو آپ پہلے سے بھی جلا کے رکھ سکتے ہیں اور یہی راکھ آپ دو تین اور چیزوں سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اب گون کے تین کے اگر نہیں ملتے تو کھجور تو ہر جگہ اویلیبل ہے کھجور کے درخت اویلیبل ہے کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی سوکھی ٹینی آپ لے لیں اور اس کے پتوں کو جلا کر بھی آپ اسی طرح کی راک استعمال میں لا سکتے ہیں اس کے علاوہ پٹسن پٹسن آپ سمجھ دیں جن بوریوں میں سیوا شاید آپ سیبے سے واقف ہوں اس پٹسن کو یا سیبے کو جلا کر بھی اس بوری کو جلا کر بھی بالکل سیم اسی کوالٹی کی راک آپ حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی زخموں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اب آپ کو دو آلٹرنیٹس بھی پتہ چل گئے کھجور کے پتوں سے اور پٹسن کی بوری سے آپ اسی قسم کی راکھ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں ایمرجنسی کے طور پر فرسٹ ایڈ کے طور پر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی سے مکمل علاج کریں گے اس کے بعد اور علاج بھی موجود ہیں ایمرجنسی میں اسٹیچیز اب لگتے ہیں تو اگر بہت بڑا کٹ ہے تو اسٹیچز ضرور لگوائیں تاکہ فوری طور پر اس کی ہیلنگ کا بندوبست ہو سکے لیکن اسٹیچز سے پہلے آپ اس کو خون روکنے کے لیے پہلے پانی سے دھوئیں گے زخم کو اور جب پانی سے اس لوہے کا اس گندگی کا اثر دھل جائے جیسے اگر روڈ پہ کوئی گر گیا ہے تو فوراً راکھ نہیں ڈال دیں گے اس کو پہلے دھوئیں گے تاکہ جو بھی آلائش اوپر لگی ہے گندگی لگی ہے اس کی وجہ سے انفیکشن نہ ہو تو صاف ستھرے پانی سے پہلے اس کو دھویا جائے گا اور پھر راک اس میں لگائی جائے گی لیکن چھوٹے موٹے زخموں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا مہندی لگایا کرتے تھے اس میں مہندی کا پاؤڈر یعنی مہندی کو پیس کے اب ہمارے یہاں چونکہ عام طور پر کیمیکل والی مہندی ہوتی ہے تو اس لیے ہم زخموں میں اس کا رسک نہیں لے سکتے ہاں مہندی کے پتے لیں ان کو گھر میں گرائنڈ کر کے چھان کے آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا پانی ملا کے پھٹی ہوئی ایڑیوں میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ایڑیوں میں لگانے کے لیے اس میں آئل بھی ضرور ڈالیں اور اگر ویسے کسی زخم کو خوش کرنا مقصود ہے کوئی ایسا پھوڑا پھنسی ہو جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا ہو تو اس میں بھی آپ مہندی کے پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر یہی یہ کہوں گی بنے بنائے پاؤڈر پر انحصار نہ کریں اس کا رسک نہ لیں اس کا معلوم نہیں کہ اس کے اندر رنگ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کہیں آپ کے زخم کو مزید خراب نہ کر دے اس لیے مہندی کے پتے لے کے پاؤڈر خود تیار کریں بازار کے پاؤڈر میں آپ کے لیے ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ بازار سے بنا بنائیں مہندی کا پاؤڈر لیں فصل نمبر چودہ ہے شہد حجامہ اور داغنے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج یعنی ایک علاج شہد سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے اصل میں زیادہ تر شہد سے علاج کیا جاتا ہے حفظمات قدم کے طور پہ حجامہ کوئی زہریلا اثر ہو جسم میں درد ہو خاص طور پر سر اور سپائنل کارڈ کا کمر کا اب کمر کے درد میں خاص طور پر اور کسی بھی بیماری کے لیے عام طور پہ حجامہ کرایا جا سکتا ہے داغنے کا مطلب ہے کارٹری جسم کو کسی بھی چیز سے جیسے آج کل الیکٹرک شوق سے اور پہلے زمانے میں ابلتے ہوئے تیل میں یعنی کسی بھی ایسی گرم چیز سے اس کو داغ کے یا پھر سلائی یا سلاخ اس کو گرم کر کے تو اس زخم پہ لگایا جاتا تھا اگر کوئی ایسا گندا زخم جیسے سرطان ہو جاتا یا کوئی ایسا گندا پھوڑا نکل آتا جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا تو اس کے جو ہول ہے اس کو گرم لوہے سے داغ دیا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر سے مواد رسنا بند ہو جائے اس کے مسام بند ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی تو ہے مگر آخری حربے کے طور پر پہلے علاج کے طور پر اس کی اجازت نہیں دی اور اس کو کئی جگہوں پر آپ نے ناپسند بھی فرمایا ہے لیکن جہاں کہیں مجبوری کی بات تھی اور صحابۂ کرام کو آپ نے ریکمینڈ بھی کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنٹرڈکشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پر اگر فرض کرے پمپل نکل آئے تو آپ اس کو جلانے لگ گئے تو آپ کا تو چہرہ جو ہے بدنما ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بد شکل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ناپسند فرمایا لیکن اگر کبھی کوئی ہزار یا لاکھ میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کا زخم ٹھیک ہونے میں نہیں آتا اور کوٹری کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کی اجازت دی ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے کنٹرڈکشن نہیں ہے ہمارے اپنی بھلائی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے علاج کے لیے پسند نہیں فرمایا آخری علاج کے طور پر پسند فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ شفا کے تین ذریعے ہیں شہد کا استعمال پشنا لگانا پشنا لگانا ہجامہ کپنگ وغیرہ کو کہتے ہیں اور داغ لگانا یعنی کوٹری کرانا اور آپ نے یہ فرمایا کہ داغ دینے سے میں اپنی امت کو روکتا ہوں یعنی میکسیمم اوائڈ کیا جائے لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر کوٹری کرائی جائے اور یہ بخاری ہی جی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں داغنا پسند نہیں کرتا ماں اور انکوی کیونکہ کوٹری کرنے سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو جاتا ہے لہذا ہر چھوٹے بڑے علاج کے لیے کوٹری نہیں کرائی جائے گی جہاں بہت ہی ضروری ہو وہاں پر کوٹری کرائی جائے گی فصل نمبر پندرہ پچھنا لگانا جو پہلی حدیث ہے حجامہ کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں اس رات جس رات مجھے میں راج میں لے جایا گیا جب بھی کسی گروہ پر گزرتا وہ کہتے کہ اے محمد اپنی امت کو حجامہ کا حکم دو اور یہ صحیح ہین کی حدیث ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں صحیح ہین میں تاؤس کی حدیث سے جو ابن عباس سے مروی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت دی یعنی کپنگ کرائی اور اس کا معاوضہ بھی دیا اور صحیح میں یہ حدیث حمید طویل روایت انس بن مالک مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھنا ابو طیبہ نے لگایا آپ نے بطور اجرت دو سا غلہ دیے جانے کا حکم فرمایا اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا آپ نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر پچھنا لگا کر علاج کرنا ہے یعنی پچھنا لگانے کو ایک اچھا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا اور فصل نمبر سولہ میں اگر آپ پڑھیں گے پچنے کے فوائد یا حجامہ کے فوائد تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ پچھنا بدن کے اوپری حصے جو ہیں سطحی حصے کہتے ہیں سرفیس جو اوپر کا حصہ ہے یعنی سکن کو صاف ستھرا بناتا ہے اور سکن کے انڈر جو وینس ہیں یعنی جو ہماری رگیں ہیں وینس وریدوں کو بولتے ہیں وہ عیدیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں بھی اگر آپ ہاتھ نیچے کی طرف کریں تو آپ کو یہ بلو بلو وینس نظر آتی ہیں اپنے ہاتھوں پہ ان کے اندر گندا خون دوڑتا ہے جو صاف خون ہے وہ اللہ تعالی نے اندر کی طرف رکھا ہے اور جو گندا خون ہے وہ اوپری سطح پہ رکھا ہے کہ اگر ضائع بھی ہو تو گندا خون ضائع ہو اس کے ان پہ چوٹ لگے تو گندا خون ہی ضائع ہو صاف خون نہ ضائع ہو کیونکہ صفائی بہت مشکل سے ہوتی ہے نا گند مچانا آسان ہے آپ دیکھیں نا صفائی مشکل سے کرتے ہیں نا کسی کمرے میں آپ, آپ کو کہا جائے یہ کمرہ صاف کریں تو آپ کو مشکل نظر آئے گا مگر اگر آپ کو کہیں کہ کوئی بات نہیں آپ بیٹھیں ریلیکس کریں جیسا بھی چاہیں اس کو استعمال کریں تو گند مچانا بہت آسان ہے تو اسی طرح اگر یہ گندا خون ہے ویسٹ ہو بھی جائے گا تو اتنا حرج نہیں ہوتا اور جو صاف شدہ خون ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی اس کو ہمارے سکن کے اندر رکھا نیچے کی طرف رکھا اور یہ جو وینس ہیں بیسیکلی ہجامہ انہی کو ڈی ٹاکسفائی کرتا ہے انہی کو صاف ستھرا بناتا ہے جو ان کے اندر خون ہے اس کے اندر جتنی گندگی ہے اس کو باہر نکالنے کا کام دیتا ہے اور اس میں کہتے ہیں ہجامہ میں فسد سے زیادہ ظاہر جسم کے نقی و صفی بنانے کی یعنی کہ صاف ستھرا بنانے کی صلاحیت ہے اور بدن کے گہرے حصوں کی صفائی کے لیے فسد بہترین ہے گہرے حصے مین اندرونی زخم ہے اگر جیسے سرطان یا کینسر یا کوئی ایسی اندرونی پھوڑا بن جاتا ہے کوئی اندرونی ایسا گہرا زخم ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے فسد فسد آپ نے پڑھا کٹ لگا کے اور اندر سے گندگی کو سک کیا جاتا ہے چیری دے کے سکن پہ اور ڈیپ اس کو اندر سے صاف کیا جاتا ہے جبکہ حجامہ جو ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا فرق ہے کپس ہوتے ہیں ان کو پیچھے جو آپ کی ابھری ہوئی جگہ ہے ابھار آپ دیکھتے اپنے گردن کے پیچھے ابھار جو ہے اس ابھار کے اوپر ایک کپ لگایا جاتا ہے کپ کے پیچھے ایک ہول ہوتا ہے اس میں ایک خاص سکر لگا کے اس ہول سے اور ایئر جو ہے وہ اندر کی سک ہو جاتی ہے تو پیچھے ایک جیسے چاند کی طرح ابھار بنا ہوا نظر آتا ہے جیسے آدھے گیند کی طرح ٹھیک جب وہ ابھار آ جاتا ہے تو اس کو تین سے چار منٹ تک ایسے چھوڑ دیتے ہیں ابھار کو اس کے اندر گندا خون آ جاتا ہے ادھر ادھر کی جو ہوا ہے یا گیسٹک ہیں یا ایئر لاک جیسے ہو جاتی ہیں کبھی کبھار ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کسی دوا سے نہیں جاتا تو جب وہ اس سے سیکشن کی جاتی ہے تین چار منٹ کے لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے پھر اس کا کو اتار دیا جاتا ہے ایک خاص طریقہ ہے اور جب اس کو اتارا جاتا ہے تو وہ ابھار تھوڑی دیر کے لیے قائم رہتا ہے اس ابری ہوئی جگہ پر بعض لوگوں کی وہ بہت بلوش ہو جاتی ہے کالی ہو جاتی جتنا اس کا کلر ڈارک ہو اٹ مینز کہ اتنا ہی اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی ضرورت ہے اس میں بہت باریک باریک کٹ لگائے جاتے ہیں پندرہ سے سترہ کٹس لگائے جاتے ہیں ایک ابھار پہ بہت چھوٹے چھوٹے بلیڈ کے ساتھ بہت باریک بلیڈ کے ساتھ پھر دوبارہ وہاں پر کپ لگایا جاتا ہے اور اس سے سکشن کی جاتی ہے تو اسکن اس سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہوتا ہے بہت مائنر سا زیادہ تر پانی اور ایئر ہی آتی ہے مگر بلڈ بھی آتا ہے تو وہ جو گندا خون ہے سم ٹائم اسے کلوٹ کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے وہ جو ریلیز ہوتا تکالیف میں سکون آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پسنا لگانا پرانے زمانے میں جونکیں بھی لگا دی جاتی تھی جونک آپ سمجھتے ہیں ایک کیڑا ہوتا ہے سانپ کی شکل کا چھوٹا سا مگر وہ اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ پوری طرح اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا وہ خون پیتا رہتا ہے لیکن اس کے کاٹنے کا کوئی خاص درد نہیں ہوتا اس کو اتارنے کے لیے بھی گرم گرم سلائی لگائی جاتی ہے تب وہ اترتا ہے. ورنہ وہ اترتا نہیں اس سے پہلے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن ہجامہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے ان سارے طریقوں میں سے ابھی تک پاکستان میں اس علاج کو بطور رواج عام نہیں کیا گیا لوگ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں کہ یہ بھی کوئی طریقہ علاج ہے لیکن سنت طریقہ علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا سردرد میں کرایا جب یہودی عورت نے زہر کھلانے کی کوشش کی تھی تو اس کے بعد بھی آپ نے اس کو کروایا تو یہ جسم کو بیسیکلی ڈی ٹاکسفائی کرتا ہے زہریلے اثرات اس سے نکلتے ہیں اور جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے دردوں سے نجات ملتی ہے یہ میں سعودیوں سے سیکھ کے آئی تھی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا اپنا کام اتنا ہے کہ میں اس کو بطور علاج نہیں کر سکتی اس لیے اگر آپ میں سے کوئی سیکھنا چاہیں تو آپ اپنی انچارج سے بات کر سکتے ہیں ان کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر ہم اس کا کوئی اہتمام کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں ہے کہ بہترین دوا ہجامہ اور فسد ہیں یعنی اگر جسم کے اندر کوئی ایسا زہریلا مادہ ہے یا کوئی ایسا زہریلا زخم ہے تو فسد کرا کے اس کو ڈائریکٹ نکالا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اینٹی بایوٹک کھا کھا کے اپنے پورے جسم کو نقصان پہنچائیں بہتر ہے کہ اس گندگی کو لوکلی خارج کر دیا جائے استفراغ یہ بھی استفراغ کا ایک طریقہ نا استفراغ آپ نے پڑھا تھا نا جسم کو کسی بھی گندگی سے فارغ کرنا اس کو فراغت دینا مونڈوں کا پچھنا کندھے اور حلق کے درد کے لیے بھی مفید ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جو باہر ہے نا اس کو سننا اسپاٹ کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر پسنا لگوایا اس لیے اس کو تمام دنیا میں سننا اسپاٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے یہاں پر پسنا لگانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گردن کے پہلو حصوں اور گردن کے زیر حصوں پر یعنی پہلو حصے سائڈ سوتے ہیں اور زیر حصے نیچے کے حصے گردن کے ساتھ ساتھ ان پر بھی پچنا لگوایا کرتے تھے صحیحین میں حضرت انسی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بار پچنے لگواتے ایک بار اپنے مونڈے پر اور دو بار گردن کے پہلے بھی حصوں پر بیسیکلی جب ایک کپ لگایا جاتا ہے تو اس کو ایک سے تین دفعہ تک لگایا جاتا ہے جب تک کہ اس کے اندر سے پانی کا رسنا بھی بند نہیں ہو جاتا یعنی پہلے بلڈ آتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی کا کترا آنے لگتا ہے جیسے پسینہ آتا ہے جسم کو تو جب وہ پانی آنا بھی رک جاتا ہے تو پھر اس کو لگانا بند کر دیتے ہیں یعنی اس کا مطلب اب مزید کچھ نہیں نکلے گا اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے پچھنا لگوایا جبکہ آپ محرم تھے یعنی احرام کی حالت میں تھے اور پچھنا آپ نے سر درد کی وجہ سے لگوایا تھا جو آپ کو تھا جس سے آپ متاثر تھے یعنی آپ کو احرام کی حالت میں سر میں درد ہوا تو آپ نے بجائے کوئی دوا کھانے کے ہجامہ کرا اور حضرت علی نے فرمایا کہ جبراعیل علیہ السلام پہلو گردن و دوش کے ہجامہ کا حکم لے کر نازل ہوئے پہلو یعنی گردن کی سائٹس ان پر ہجامہ کروانے کے لیے آپ کے پاس اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے ان سب چیزوں سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ ایک سنت علاج ہے اور اس کے کرانے میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کو موقع ملے تو بطور سنت علاج کے آپ اس کو کروا سکتے ہیں اور آخری حدیث جو ہے اس میں کہ حضرت جابر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کولے پر پسنا لگوایا اس لیے کہ کولا موچ کھا گیا تھا ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا بل پڑ گیا ہو جسے چک نہیں پڑ جاتی ہو سکتا ہے چک پڑ گئی ہو تو پھر آپ نے اپنے کولے پر پسنا لگوایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے پر پسنا لگوایا جا سکتا ہے ایون ٹخنوں کے آس پاس بھی لگایا جاتا ہے ٹانگوں میں گٹنوں کے آس پاس اور جسم کے مختلف حصوں میں بازو میں ہاتھوں میں بہت سی جگہوں پہ پچھنا لگایا جا سکتا یہ پوری ایک سائنس ہے اور اس کا پورے باڈی کی ڈیٹیل ہے کس بیماری میں کون سی جگہ پر آپ پچنا لگائیں حتیٰ کہ اب تو تھاڈ اور شوگر اور بلڈ پریشر اور نہ جانے کیسی کیسی یعنی کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے لیے بھی انہوں نے پچھنا کے لیے پوائنٹس نکال لیے ہیں ایسے جیسے پریشر پوائنٹس تھرپی ہے کہ اگر کسی کو سائنس کا پروبلم ہے تو وہ اپنے انگلوں کی جو ٹپس ہیں ان کو پریس کر کے رکھیں یعنی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے جو اگلیوں کے جو ٹپس ہیں ان کو پکڑیں یعنی ایک ایک منٹ کے لیے آپ ایک اگلی کے اس کو پکڑ کے چھوڑ دیں اور پھر دوسری کو شروع کریں تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں آپ کا سانس بحال ہو جائے گا بغیر کسی دوا کے بغیر انہیلر کے بعض صاحب تو انہیلر ختم ہو ہے لانے تو یہ بھی ایک تھرپی ہے آپ پوری کی پوری دس انگلیوں کو اسی طرح پریشر دے کے اور ان کے بالکل جو کنارے ہیں یعنی ناخن کے ساتھ والی جو جگہ ہے نا آدھا پور کہہ لیں اگلا ان کو ایسے خوب زور سے پریس کر کر کے ایک ایک منٹ کے لیے چھوڑیں تو آپ کا سائنس جو ہے وہ کھل جاتا ہے یا ایجتما کا اگر پرابلم ہے اور آپ کو انہیلر نہیں مل رہا یا کوئی ایمرجنسی کا ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تو گھر بیٹھے آپ پریشر تھراپی کر سکتے ہیں اور بھی بہت سی بیماری جیسے میں نے اس دن سر درد کا آپ کو بتایا تھا تو بہت سی بیماریوں کے لیے ہمارے پریشر پوائنٹس ہیں اور دیکھیں اللہ کی رحمت کیا ہے کہ عورتوں کو ڈپریشن اور سٹریس اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہمیں ایسے کاموں میں لگایا ہے کہ وہ کام بھی ہمارے لیے رحمت ہیں کیوں جب ایک عورت آٹا گونتی ہے تو اس کے ہاتھوں کے سارے پریشر پوائنٹس جو ہے نا وہ دبتے ہیں ہاں؟ کتنا اچھا وہ مطلب ایکسرسائز ایک ایک ہے نا نہ صرف ہاتھوں کے بھی وہ جو پریشرز ہیں اس کو ایک طرح سے سٹریس سے نکالتے ہیں پھر سروائیکل کی بڑی اچھی ایکسرسائز ہے وہ جو بار بار ہلتی ہے تو یہ سروائیکل اس میں خوب اچھا خون گردش کرتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ لوور بیک اس کی بھی بڑی اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے تو گویا اچھا خاصا پورے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے کاٹا گوندنے سے اور خاص طور پر ہاتھوں کے جو پورے ہاتھوں کی ایکسرسائز ایک ہے اس سے ہم صبح سویرے سارا اسٹریس ریلیز کر کے اور پھر جب ناشتہ کرتے ہیں تو بہت یعنی ایک اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے پورے گھرانے پہ اب آٹا گوندھنے کی مشینیں آ گئی ہیں اور آہستہ آہستہ عورتیں جو ہیں وہ سٹریس کا شکار ہوتی چلی جائیں گی پھر نیند کا مسئلہ ہو جائے گا جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہے فرینکلائزر لے کر خواتین سوتی ہیں اور باہر کی عورت پہ بہت زیادہ بوجھ ہے بہت پریشانی ہے لیکن اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہاں جن کو اللہ ہدایت دے دے یہ جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دنیا کا بھی پہنچاتا ہے اور آخرت کا بھی مگر ہم یہ سمجھتے ہیں بڑی مشکل ہے آٹا گوندنے کو رحمت عزدی سمجھیں اللہ کی رحمت سمجھیں آٹا گوندنا روٹی پکانا عورت کے لیے بہت ہی خوبصورت ہیلدی ایکسرسائز ہے صبح سویرے صبح اور اس کو بوجھ نہ سمجھے خوشی خوشی کرے اور کھانا کھلانا ویسے بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے اور اس نیت سے کھانا پکائیں اور سسرال والوں کو بھی کھلائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں کہ جتنے لوگ میرے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اذر دے گا اور میرا ایک یعنی صدقہ ہے صدقہ شمار ہوگا صدقہ بھی صبح سویرے ہو جاتا ہے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے آپ کی ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے تو اس لیے کھلے دل سے گھر کا کام کریں خوشی خوشی کریں اس کو بوجھ نہ سمجھیں انہوں نے فصل نمبر سترہ میں گدی پر سینگیاں کھنچوانے یا پچنے لگوانے میں علماء طب کا اختلاف کیا ہے اصل میں پوائنٹس کا اختلاف ہے دیکھا جائے تو یہ اختلاف نہیں ہے کہ ہجامہ کیا جائے کہ نہیں بلکہ یہ اختلاف ہے کہ یہاں ہجامہ کیا جائے کہ یہاں یہاں کیا جائے کہ یہاں تو وہ پوائنٹس کا ہے لہذا وہ تو ایک جب ایک شخص سیکھتا ہے تو وہ پراپر طریقے سے اس کو سیکھ کے کرنا چاہیے نیم حکیم خطرہ جہاں ہوتا ہے اگر یہی نہیں پتا کہ صحیح پوائنٹ کون سا ہے تو بجائے فائدے کا نقصان پہنچائے گا یہی اختلاف ہے اصل میں اور فصل نمبر اٹھارہ میں پچھنا لگانے کے فائدے بھی بتائے ہیں پہلے علماء طب کا اختلاف ہے اور دوسرے میں پچھنا لگانے کے فائدے یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں پر اگر پچھنا اگر تھوڑی پہ پچھنا لگوائیں تو اس سے دانت چہرے اور حلق کا ورم یعنی ٹونسل وغیرہ میں فائدہ ہوتا ہے تھوڑی کا نچلا حصہ کون سا ہے یہ ہڈی بچا کے گوشت والا حصہ جس کو ڈبل چین بونت لے اس جگہ پہ یہاں پہ بھی کیا جاتا ہے اور اس سے ہمارے گلے ڈیٹونس اور یہ دانت کا درد اور چہرے کا درد فیشل پرالسس ان سب کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے لیے بچنا لگانے کے کچھ اوقات مقرر ہونے چاہیے اس میں سمپل سی بات ہے پورے کے پورے لیسن میں فصل نمبر انیس اور بیس کا خلاصہ یہ ہے آپ کو چند لفظوں میں بتا کر آگے چلنا چاہتی ہوں اگر تو مہینے کی سترہ انیس اور اکیس تاریخیں سلیکٹ کی جائیں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث بھی روایت ہیں منقول ہیں لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ایک کرونک ڈیزیز کا آپ نئے سرے سے علاج کرنے جا رہے ہیں مثلا بہت پرانا کمر کا درد ہے آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے اس کے لیے ان تاریخوں کا انتخاب کریں لیکن اگر ایمرجنسی ہے ہائی بلڈ پریشر ہے اس میں بہت کام دیتا ہے حجامہ ہائی بلڈ پریشر یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ کو حجامہ میسر آ جائے کپنگ یا پچنے لگانے والا تو پھر آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن میں کرا سکتے ہیں چاہے وہ چاند کی ابھرتی تاریخیں ہوں یا اترتی تاریخیں ہوں کیونکہ چاند کی پہلی تاریخوں میں کہتے ہیں کہ خون چونکہ جوش مارتا ہے اور ہجامہ کرانے سے شاید خون زیادہ نکلے یا کوئی اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو تو بہتر ہے کہ ہجامہ چاند کی اترتی تاریخوں میں سترہ انیس اکیس میں کرائیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی نس پھٹ جائے یا کوئی ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر چونکہ جان بچانا ہے اس لیے چاہے چاند کی پانچ تاریخ ہے یا دس تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا پہلی تاریخ ہی ہو تو ہجامہ کرایا جا سکتا ہے ایمرجنسی کیسز میں کسی بھی وقت کرایا جا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ کون سے ٹائم پہ کرانا چاہیے میں آپ کو ایک موٹا سا سول بتا دیتی ہوں جن چیزوں کے لیے ہم ایکسرسائز کا خیال کرتے ہیں یا واک کا خیال کرتے ہیں کہ واک کیسے وقت میں ہونی چاہیے یا تو صبح خالی پیٹ کرا لیں اور خالی پیٹ بھی ایسا خالی پیٹ نہ ہو کہ اگر آپ نے رات کا کھانا کھایا ہے اور آپ صبح آٹھ بجے تک خالی پیٹ ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں یا واک کرنے جا رہے تو اٹ مینس کہ آپ ظلم یا تو آپ صبح فجر کے بعد ایکسرسائز سے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے ایک گلاس اگر دودھ پی لیتے ہیں تو پھر آپ گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد چاہے ایکسرسائز کریں چاہے واک پہ جائیں کچھ بھی کریں تو آپ کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں اگر بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں کھانا کھائے ہوئے اور بالکل خالی پیٹ ہے تو ایسے میں ایکسرسائز آپ کو کمزور کرے گی فائدہ نہیں دے گی نہ جسم بالکل بہت خالی ہونا چاہیے اور نہ ہی بھرے جسم ہجامہ کرانا چاہیے اور نہ ہی ایکسرسائز کا یہ اصول ہے کھانا کھا خا کے ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جسم بوجل ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد اور ایکسرسائز کے لیے تھوڑا بہت آپ کے جسم میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے ایکسرسائز کریں یا واک کریں انرجی ویسٹ ہو تو اس کا آلٹرنیٹ جسم دیتا جائے اور اگر ہجامہ کرایا ہے تو فوراً کھانا نہ کھائیں تھوڑا سا ٹھہر جائیں جیسے کہتے ہیں نا جسم ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کچھ کھانا چاہیے جیسے ایکسرسائز سے آکے بھی فوراً کھانا کھانا اچھا نہیں ہے تھوڑا سا وقفہ دیں جسم ٹھنڈا ہونے دیں تبھی نہائیں جسم ٹھنڈا ہونے دیں تبھی کھانا کھائیں تو یہ کچھ ایکسرسائز کے اور واک کے اصول ہیں اگر ان کو مد نظر رکھیں تو آپ کو کبھی جسم میں دردیں یا بےچینی یا بخار یا اور تکالیف نہیں ہوں گی لیکن ایک دم ایکسرسائز کر کے آنا اور پسینے کے اندر آ کے نہا لینا بیماری کو دعوت دینے کے برابر ہے کیونکہ مسام کھلے ہوتے ہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے جب آپ پانی اوپر ڈالتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ مسام بند ہو جاتے ہیں اور جیسے پسلیوں میں ہوا جائے تو درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے ہی پھر جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ واک آپ کو فائدے کے بجائے نقصان دے جاتی ہے اس سے بہت بڑے پرابلمز بھی کریٹ ہوئے ہیں جی اس کے لیے یہی ہے کہ جب جسم ٹھنڈا ہو جائے دس سے پندرہ منٹ کا وقفہ کریں اس میں آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کو پانی کا کپڑوں کا کچھ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو جسم آلموسٹ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے اگر جسم بہت گرما ہے اور اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ جیسے سیکچل انٹرکورس کے بعد دس سے پندرہ منٹ کبھی گیپ کر لیں یا اگر آدھے گھنٹے کا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر پندرہ منٹ کا بھی گیپ کر لیتے ہیں تو جسم جب واپس نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے غسل کا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر میں آپ بہت ارلی اٹھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کا کمرے کا ٹیمپریچر باتھ روم کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ آپ کو سردی کا کوئی خطرہ نہیں تو پھر آپ فجر سے پہلے بھی نہا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ نہا کے فارغ ہو کے سوئیں تاکہ آپ کو سٹریس یہ نہ ہو کہ صبح اٹھ کے نماز سزا ہو جائے گی کیونکہ ایسا بھی بازوقات ہوتا ہے دس منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھلی اب اگر نہاتے ہیں تو نماز جاتی ہے نماز پڑھنے کا ٹائم ہے تو نہا نہیں سکتے تو بہتر ہے کہ آپ ٹینشن ریلیز کر کے سوئیں ریلیکس ہو کے کہ اگر دس منٹ پہلے بھی آنکھ کھلتی تو آپ نماز کو پا سکتے ہیں تو ہمیشہ انہیں یعنی دوہرے فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اکیرا فائدہ آپ کو بغیر پلاننگ کے کبھی کبھار مل جاتا ہے چانس کے ہنڈریڈ پرسینٹ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا پرپیئر کرنا پڑتا ہے اپنی پلاننگ کرنی پڑتی. پڑتی فصل نمبر اکیس میں ہے روزے دار کے لیے پسنا لگوانے کا جواز اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پسنا لگانے کی اجازت دی اور احرام کی حالت میں خود بھی پسنا لگوایا اس لیے حاجی کو اور روزے دار کو پچنا بھی لگایا جا سکتا ہے اور اور کیا, کیا جا سکتا اس کو اجازت ہے کہ وہ یہ دونوں کام کر سکے یعنی روزے دار بھی اور حاجی دونوں پسنا لگوا سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھتے ہوئے پسنا لگوایا اس لیے اس کی روزے میں اجازت ہے لیکن بہتر ہوگا اس کے لیے کہ روزے کی حالت میں ظہر اور اثر کا ٹائم زیادہ مناسب ہے بہت شام گئے تک نہ کروائیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اثر کے بعد اکثر کمزوری کا احساس سا ہونے لگتا ہے بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے تو شدید بھوک کی حالت میں نہ لگوائیں شدید بھوک لگنے سے پہلے لگوا لیں اور پسنا لگوا کے شدید ایکسرسائز یا فوری طور پر غسل بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ایکسرسائز کا میں نے آپ کو بتایا جتنی احتیاط ایکسرسائز کے لیے باڈی کو گرمانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے پسنا لگوانے کے لیے بھی بیسیکلی وہی چیزیں ضروری ہیں اگر آپ کو واک اور ایکسرسائز کے اصول پتہ ہیں تو پھر آپ کو ہجامہ کے بھی پتا ہونے چاہیے دونوں کو ریلیٹ کر لیں آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا کنفیوز نہیں ہوں گے آپ یعنی نہانے کے فوراً بعد ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کے فوراً بعد نہانا نہیں چاہیے اسی طرح نہانے کے فوراً بعد ہجامہ نہیں کرانا چاہیے اور نہانے سے پہلے بھی ہجامہ نہ کرائیں یعنی تھوڑا سا گیپ ضرور ہو اسی طرح کھانے کے فوراً بعد نہ ہجامہ کرائیں اور نہ ایکسرسائز کریں اب فصل نمبر بائیس پتہ روخ اور داغ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج صحیح مسلم کی حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کے پاس ایک معالج بھیجا ایک حکیم بھیجا یا ڈاکٹر بھیجا آپ کی ایک ورید کو طبیب نے کاٹا اور اسے داغ دیا دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن مواز کو جب اکھل میں تیر لگا اکھل پرپورشن کو بولتے ہیں بازو کے اور زخم سے خون بہنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے داغ دیا تیر جب لگ گیا یعنی تیر آ کے پیوستھ ہو گیا حضرت سعید بن کے. تو جب وہ نکالا گیا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تو آپ نے اس سطح کو داغ دیا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے کیونکہ اتنی تیزی سے اگر پین سے خون بہنا شروع ہو جائے تو موت یقینی ہو جاتی ہے لہٰذا خون کو فوری طور پر روکنے کے لیے کیونکہ اس وقت اسٹیچیز کا یا خون روکنے والے اسپرے یا خون روکنے والی ادویات نہیں تھے تو لہٰذا اس وقت پھر داغ دیا جاتا تھا تو ایسے ایمرجنسی کیسز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داغ دیا اور سات دن ماس کے بازو پہ داغ دیا داغ دینے سے یا گرم سلاخ لگانے سے وہاں ورم ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس جگہ پر داغ دیا یعنی ایک دفعہ جب وہ لگایا تو صحیح نہیں لگا تو آپ دیکھتے کہ جب انفیکشن اندر رہ جائے تو سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی اسٹیچیز جیسے اسٹیچز لگائے جائیں جتنے اسٹیچیز ٹھیک ہو جاتے ہیں ان میں کوئی ورم نہیں ہوتا اور جس اسٹیچ کے اوپر ورم آ جائے اٹ مینس کہ یہ اسٹیچ صحیح نہیں لگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ دوبارہ سے داغ دیا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا اور ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جسے آپ نے داغ دینے کا مشورہ دیا داغ دینے کا مطلب ہے کوٹری کرنے کا تو آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اس کو داغ دو گرم پتھر سے سینک کر کے یعنی ایک پتھر کو آگ پہ گرم کیا جائے اور اس کو اس زخم پر لگایا جائے یہ تو لوہے سے داغ دیا جاتا ہے اور گرم پتھر سے بھی داغ دیا جاتا ہے پتھر کو بھی اتنا سرخ کر لیا جاتا ہے آگ پر جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پتھر باقاعدہ سرخ جیسے کوئلے سرخ ہو جاتے ہیں تو اس میں سرخی نظر آتی تو پتھر میں بھی وہ سرخی نظر آنے لگتی تا. وہ پھر زخم کے اوپر لگایا جاتا ہے اس سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے اس کا بھی خلاصہ یہی ہے داغ دینا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے علاج کے طور پر پسند نہیں فرمایا لیکن جہاں پر جان کو خطرہ ہوتا اور بیماری کے نہ جانے کا اندیشہ ہوتا کہ اگر داغ نہ دیا گیا تو بیماری نہیں جائے گی تکلیف نہیں دور ہوگی تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ دیا کرتے داغ مین کوٹری کرتے اور کوٹری تین طرح سے کی جاتی ایک لوہے کو گرم کر کے ایک پتھر کو گرم کر کے اور ایک تیل کو ابال کے آج بھی سعودیا میں چور کے ہاتھ کاٹ کے اس کو ابلتے تیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا خون بہنا بند ہو جائے رگیں سوکھ جائیں چور کی سزا یہی ہے نا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ایک کا ہاتھ کٹ جائے تو پوری قوم کو نصیحت ہو جاتی ہے اور ساروں کے گھر محفوظ ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو ظالمانہ نہیں سمجھنا چاہیے پیج نمبر ایک پر ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں ستر ہزار بلا حساب کے جنت میں داخل ہونے کی شہادت ہے اسی حدیث میں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے نہ داغ دلواتے ہیں نہ بدشگونی اور بدفالی کے قائل ہیں یعنی وہ شگون لیتے ہیں نا وہ توتے کو دے دیتے ہیں لیٹر لکھ کے کون سا اٹھانا ہے آج کے لیے کیا مناسب ہے تو ایسے کام نہیں کرتے بلکہ اپنے اللہ پر پوری طرح بھروسہ کیے ہوئے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا مطلب سمجھنے میں تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ کہ خود جھاڑ پھونک کر لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے وہ دم وہ رقیہ جو رسول اللہ سے منقول ہے وہ تو کرتے ہیں مگر شرکیاں جھاڑ پھونک نہیں کراتے یا ہر ایسے شخص کے پاس نہیں چلے جاتے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں بلا تحقیق کے کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے کسی نجومی عامل یا کسی بھی ایسے شخص کے پاس جو ماہر ہو ان چیزوں کا ہمیں کیا معلوم کہ اس کا عقیدہ کیا ہے جب تک عقیدے کا معلوم نہ ہو تو اس وقت تک کسی سے دم نہیں کرانا چاہیے یا کسی سے علاج ایسا نہیں کرانا چاہیے روحانی اور یہ بیسیکلی جادو کے بارے میں ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں نجومیوں عاملوں کے پاس جادو کروانے کے لیے یہ جادو کا توڑ کرانے کے لیے بیسیکلی یہ وہ بات ہے لیکن جھاڑ پھونک بھی وہ کرانی چاہیے جو سنت سے منقول ہے اور اس سے کرائیں جس کا عقیدہ معلوم ہے ورنہ خود ہی کریں نہ داغ دلواتے ہیں یعنی اب دیکھیں وہ جو لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں نا یہ اس کا ذکر ہے کہ خوبصورتی اور بدصورتی کے لیے جو اپنی شکلیں بنواتے ہیں بلا وجہ کے جلواتے ہیں وہ بھی جلانا ہوتا ہے نا تو ایک تو ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا اور حکم بھی دیا ساتھ بن ماض کو لگایا کیوں ورنہ جان کو خطرہ تھا تو ایسے میں تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو نشان بنوانے کے لیے پورے پورے جسم انہوں نے جلائے ہوتے ہیں اور ڈیزائن بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب شکلیں جنوں کی اور نہ جانے شیتان کی شکلیں بھی بنا رکھی ہوتی پوری پوری کمر کے پیچھے عجیب و غریب تو یہ کیا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور تیسری کیا چیز ہے بدشگونی یہ فالگیری بدشگونی اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ فصل نمبر 23 ہم کل پڑھیں گے اور یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی اس بارے میں کچھ شبہ ہو تو پوچھ لیجیے لیکن میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس میں فرمایا کہ جو لوگ جادو نہیں کرتے نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں تو ایسے لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے لیکن اس سے پہلے بہت سی جو شرائط ہیں صحیح عقیدے کی عمل سالے کی وہ ہیں لیکن اللہ پر اتنا ایمان اور یقین ہے کہ جادو پر ایمان نہیں رکھتے نہ جادو کو صحیح سمجھتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ, کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں اور نہ کسی کے پاس اس کا توڑ کرنے کے لیے جاتے ہیں ایسے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور اش کے سائے تلے بھی ہوں گے میرا خیال آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایمرجنسی کے کی کیس میں داغ لگانے کی اجازت ہے ادروائز جو دوسرے داغ لگائے جاتے ہیں جیسے وہ گلگت اور چترال کے لوگ ہیں وہ اپنے جسم پہ نشان لگائے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ جلا کے لگائے جاتے ہیں تو ان کی اجازت نہیں ہے صاف ستھرے چہرے والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے موجود سمجھتے ہیں ایسے لوگ ایسے کاموں سے گریز کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے ان شاء اللہ واخر الداوان الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللہ ممد کا نشد اللہ اللہ اللہ انتا نست السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ